تلاک دیا کرو ان کو نہ آنے کو سمان عدت ہے وہ اصل عدت تھا اور اس عتعت کی گنتی اچھی طرح یاد رکھا کرو وق اللہ لات منوت ہن طلاق دینے کے بعد ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالا کرو طلاق جب تک دو اس وقت بھی وہ گھر انہیں کے ہیں فیب سے کم نہیں فرمایا یہ بھائی ہن معلوم ہوتا ہے طلاق دینے کے فوراً بعد عورت کو طلاق نہیں ہوتی وہ عدت گزارنے پڑتی ہے وہ عدت اس لیے گزارنی پڑتی ہے تاکہ مرد بھی سوچ لے عورت بھی سوچ لے ایک دوسرے میل جول کل اگر فور طلاق دینے کے بعد عورت اگر چھوٹ جائے تو پھر ان کے گھر کہنے کی کیا ضرورت ہے من بیوت معلوم ہوا کہ طلاق کا معنی یہ ہے اظہار ارادہ ای طلاق ایک دفعہ جو تم نے کہا ہے نا طلاق ہو یہ طلاق دینے کے ارادے کو ظاہر کیا ہے آپ نے اس لیے عدت مقرر ہو گئی عدت کے اندر انتظار ہو رہی ہے مرد کا گھر بھی ہوئی ہے عورت کا گھر بھی ہوئی ہے صرف اتنا ہے کہ تین ماہ جو رکھے گئے ہیں اس میں سوچنے کا موقع دیا ہے مرد چاہے تو عدت کے اندر رجوع کر لے عورت چاہے تو لپٹ جائے اپنے مرد سے سودا واپس ہو جائے اس لیے یخرجنا وہ خود بھی نہ نکلیں گھر سے ان کا وہ گھر ہے اللہ بےفاش مبن ہاں اگر وہ خود بخود بے حیائی کر کے گھر سے نکلا جائے یہی خواہش ہے مبینہ پھر ان کا کوئی تعلق نہیں تلکا حدود اللہ یہ اللہ کی حد ہیں اللہ کی حدوں کو پلاں گا نہ کرو ورنہ اپنی جان پہ سو ہوگا لاتری لال اللہوں سے سبھالو گھروں سے جو ہم نے کہا ہے نہ نکالو وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اصطلاح کے بعد کوئی امر پیدا کر دے اتفاق کر تم رجوع کر لو یا وہ عورتیں جو ہیں وہ تمہاری ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کریں لال اللہ یہ دسوا رزالے کا امرا کوئی اتفاق کا معاملہ اللہ پیش کر دے اس لیے تم نکالو کو کرو سکزہ بلگنا اجل گنہ جب پہنچنے والی ہوں پہنچ نہ گئی ہوں جب پہنچنے کو ہوں اپنی عدت کی مدت کو ابھی پہنچی نہیں تو فام سے کو طریقے سے اس کو روک لو رو ان کو یا فارغ نہ بیمار یا معقول طریقے سے جدا کرو عدت جب ختم ہو جائے اور بہتر یہ ہے کہ آئندہ کسی متوقع جھگڑے کو روکنے کے لیے دو گواہ عادل مقرر کر لیا گا ہو سکتا ہے مرد کے دل میں بے ایمانی آ جائے یا عورت کے دل میں واقعی مشہد اور جو گواہ ہوں وہ اللہ کے لیے شہادت پوری پوری دیں ظاہم یو وز اس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے آفت پر تکوا اختیار کرو آخر یہ زن زر زمین کی وجہ سے ہی بےمانی کرے گا نا مرد یا عورت تو اس کے سرسے میں یہ ہے جو اللہ کی حدوں سے توڑنے سے بچ کے رہے گا اللہ ان کے لیے مصیبت سے نکلنے کا وہ راستہ بنا دے گا اور اس کو رزق دے گا ایسی حالت میں کہ اسے گمار بھی نہ ہو جو اللہ پر توقتا ہے اللہ اس کو کافی جو رہتا ہے ان اللہ بال اللہ اپنے حکم کو بہچا کے رہتا ہے جہاں چاہے اللہ کل شہن قدرا ہر چیز کا اللہ نے اندازہ مقرر کر دیا ولہ وہ عورتیں جو سے مایوس ہو چکی ہے تمہاری عورتوں میں سے اگر ان کے متعلق کوئی خلجان ہو یعنی تم دخول بھی کر چکے ہو پھر خلجان کوئی پڑ جائے تو تین مہینے ہیں ان کی حقیقت قدت و اللہی بیماری کی وجہ سے یا حیض نہ آنے کی وجہ سے عمر چھوٹی ہے ان کی بھی تین مہینے ہیں وہ اولاد الحمال حمل والی عورتوں کے لیے ان کی عدت ہے ان یزان حملہ ہونا وہ حمل اپنا وضع کرتا جو اللہ سے ڈرے گا اس کے معاملے میں اللہ بڑی آسانی پیدا کر دے یہ اللہ کا حکم ہے اس نے تمہاری طرف اتارا ہے اور جو اللہ سے ڈر کے اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے ہٹا دیتا ہے اس سے اللہ برائیاں اس کی وہ یوگزم لو اجرا اور اونچے درجے کا انعام اس کو دیتا ہے ہاں اش کے لوگ ہاں تالاب کے بعد اش کے لوگ ان کو ٹکا کے رکھنا وہاں من ہے سو شکن تو جہاں تم ٹکتے ہو تمہاری گھروں میں رہے من بج اپنی حیثیت کے مطابق کھانے پینے یا کپڑے کے اندر بھی فرق نہ کرو کیونکہ ابھی تو انتظار کے مہینے ہیں بلا تزار رو ہن اور کو تنگ نہ کرو تاکہ ان پہ تنگی ڈال دو مجبور ہو جائیں گھر چھوڑنے پر ایسا نہ کرو وہ ان کن حملے اگر وہ حمل والیاں ہیں تو پھر ان پر خرچ کرو حتا کہ وہ حمل اپنا وضاح کر دیں اب اگر جو بچہ پیدا ہو گیا ہے وہ راضی ہو جائیں کہ چنو ہم اس کو دودھ پلائیں فا تو ہو ان کی مزدوری دو میرے بہن ماروفین آپس میں ماقو طریقے سے مشورہ کر کے طے کر لینا سر تو اگر تنگ گست ہو تو یا میاں بیوی بی جو ہے آپس میں اس کام کو مشکل سمجھے جیسے نکاح کا نکھا نہیں ہو سکا تو اس بچے کی مزدوری لینے دینے میں بھی نبھا نہیں ہو سکے گا تو پھر لگو اخرا کوئی دوسری دایا بلا لو اس کو کرایہ پہ لے لو اور مزدوری دے لو الحاصل فکر زو سادن میں نشاد ہی اپنی وسعت کے مطابق خارج کرو بچے کے دودھ پلانے والی دایا تھا ومن کو درا لے رز کو ہو وہ جو رزق کا تنگ آدمی ہے تنگ دست ہے فائیون فکر میں ماں آتا اللہ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ خرچ کرے بہرحال اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے ماں آتا شہجال اللہ ممکن ہے ابتدا میں تکلیف محسوس ہو بعد میں اللہ تعالیٰ وہ پیدا کر دے من نکریت ہے بہت ساری بستیاں جو آ گئی تھیں اللہ کے امر سے اور ان کے رسولوں سے ہم نے ان کا حساب کیا بڑا ساخت اور عذاب دیا ان کو ایسا نوکرا عجیب طریقے کا ناپسند تھا پس چکھا انہیں ببال اپنے اس گندے خیال کا وہ کان آ کے بتو ہم اس کا انجام کا معاملہ جو ہے نرا خسرا کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں آمنوا قد اللہ زین آ منو جو ایماندار ہیں کد ان کو ذکر تاکیق اللہ نے اتارا ہے تمہاری طرف ذکر اور بھیجا ہے رسول ارسل رسول پڑھ رہا ہے اوپر تمہارے آجات اللہ کی کلم کھلی تاکہ ایماندار اور عمل صالح کرنے والے مردوں کو ظلم سے نکال کر نور کی طرف لے آئے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے عمل اچھے کرتا ہے اللہ ان کو جنات میں داخل کرے گا ہمیشہ اس میں رہے ہیں. قد دسن اللہ وزقا بڑا بہترین اللہ اس کے لیے رزق بنائے گا اللہ وہ ہے جس نے بنایا ہے سات آسمانوں کو اور ان کی مثل زمین بھی سات حصے بنائی ہے مثلہ ہنہ سات طب سات حصے بنائے ہیں اترتا رہ جاتا ہے حکم اللہ کا زمین و آسمان کے درمیان کسی کو مار دو کسی کو جلا دو کسی کو برباد کرو کسی کو آباد کرو یعنی اللہ کے عرش سے جہان کی آبادی اور بربادی کا حکم اوپر سے نازل ہوتا ہے لتا علم کل شہ قبیر تاکہ تمہیں یقین ہو کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور ہر چیز کا احاطہ کرنے والا اسی کا علم ہے صورت حدیث سے طلاق تک کا یہ تطیم محسول تحریر